تاری مات اللہ کا بیان ہے اپنی طرف سے تحریم نہ کرو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھو تاری مات اللہ کا بیان آ فرما دیجئے نہیں پاتا میں بیچ اس وحی کے جو وحی کی جا رہی ہے طرف میرے غذا ان محرم محرمن سے پہلے کیا معروف ہے غذا نہیں پاتا میں بیچ اس چیز کے جو وہی کی جا رہی ہے طرح میرے کوئی غذا حرام اوپر کھانے والے کے کھاتا ہے اس کو مگر یہ کہ کی ہو کیا میں اور کوئی غذا حرام نہیں میتا کیا ہے لیکن تم میں تا کیا سمجھتے ہو اور دمم یا وہ خون جو باہ گیا ہو وہ اس کو کیا سمجھتے تھے آ یا بھوج فس کا خنزیر کا پین رجسون یہ خنزیر سارا کا سارا نجس ہے خنزیر سارا کا سارا کیا ہے نجاس کا بالکل پل کا کل ہر سلا او فس کان فس کا حق پڑے گا لہمہ خنزیر پہ لہمہ خنزیر بھی کہے جی حرام یا وہ چیز جی جو ذریعہ ہے شرک کا فسقان کا معنی کیا لکھنا ہے اب پہلی چیزیں جو تھی نا صرف فسک فسک تھی یعنی گناہ تھا اور یہ جو, جو نظر لے غیر اللہ ہے اس کا کھانا بھی گناہ ہے اور یہ کیا ہے شرک ہے یا نہیں ہے بھائی گوشت تندیر کا محتا دم وغیرہ یہ گناہ کبیرہ ہیں حرام ہیں لیکن نظر لغیر اللہ کیا ہے حرام بھی ہے سا کیا ہے فرد بھی ہے اور پسکن یا وہ چیز جو ذریعہ شرک کا وہ کیا ہے اور اللہ لغیر اللہ جو نام نامزادگی گی واس غیر اللہ کے اب آپ ایک سوال کریں گے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری وحی کے اندر اور کوئی چیز حرام نہیں صرف یہ چیزیں حرام ہیں تو کتنا حرام نہیں ہے حرام نہیں ہے بیڑی حرام نہیں ہے یہ کیوں کہ میری وحی کے اندر اور کوئی چیز حرام نہیں صرف یہ چیز حرام ہے میرے عزیز یہ حرمت اضافیہ ہے کیا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو تم کیا سمجھتے ہو حلال سمجھتے ہو وہی حرام ہے آگے ہمیں میری وحی کے اندر یہی چیزیں حرام ہیں جن چیزوں کو تم کیا حلال اور جن چیزوں کو تم کیا سمجھ رہے ہو حرام سمجھ رہے ہو کا صاحبہ ظہیرہ وسیلہ وہ کیا ہے حرام ہے یا ہلت حرمت اضافیہ کا بیان ہو رہا ہے وزین ہادو اضا ال شبو آستر جو مجبور ہو جائے درا حالے نہ طالب لذت ہو نہ ضرورت سے زائد کھانا والا تعلّہ بخش دے گا وزین ہادو اظال شبو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں حالانکہ یہودیوں کے اوپر کتاب تورات کے اندر اور چیزیں بھی حرام کی گئی یہود پہ اور چیزیں بھی حرام کی گئی کتاب تورات کے اندر پر ٹھیک ہے وہ حرام کی گئی حقیقت میں حرام نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں ان پہ حرام کی گئی ان کی سزا دینے کی وجہ سے کیا انہوں نے شرارتیں کی بدماشیں کی ان کو سزا دیے دینا شب اور اوپر یہودوں کے حرام کی کر دیا ہم نے ہر صاحب ناخن کی چیز کو ہر صاحب ناخن کی چیز جو لیے لکھ لو گھوڑے پہلی شریفوں کے اندر حلال تھے پھر ان پہ حرام ہو اونٹ شور مور بدہ ناخن والی چیزیں وہ ہیں جن کی اگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں کوئی ہماری انگلیاں پھٹی ہوئی نہ وہ پاؤں کی ہاتھ کی مرغی ہے پرندے ہیں اور ان کی اگلے کیا ہیں پٹی لیکن بدہ شتور مور اونٹ سے بند نہیں یہ ہیں صاحب ناخن کی جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی اچھا جی پھٹی ہوئی نہ ہو تو ہمل بکر اور گائے اور بکریوں سے حرام کر دی ہم نے ان کے پر چربیاں سے. ہمارے لیے چربیاں حلال یا حرام چلا ان کے لیے حرام تھی ہاں مگر وہ چربی کے اٹھائے ان کی پیٹ پیٹ والی چربی حلال تھی ایز منچ ویسے حرام تھی مگر وہ پیٹ ان کی یا انتر کے ساتھ لگی ہوتی چربی وہ حلال باقی سب حرام ہاں یا وہ چربی جو ملی جلی ہوتی کس کے ساتھ ہڈی کے ساتھ ایک ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتی ہے چربی ہوتی ہڈی ہو. چربی ہے ہڈی چوستے ہو ایسے ہو چربی منہ میں ہے کوئی حل ہوتی زال کا یہ سزا دی ہم نے ان کو بس شرا رکھ کے اور ہم سکتے ہیں پین کا زد بس اگر جٹھلاتے ہیں تو کو کہ رب تمہارا صاحب ہے رحمت فراخ کا لیکن نہیں رد کیا جاتا اس کا عذاب کا مجرمین سے سیکول اللہ دین اشرا کو شکوہ نمبر نو شکوہ نمبر نو وہی بات ہے جس کی میں ابھی تحقیق کر چکا ہوں ایک ہے اللہ کی مشیت دوسرا کیا ہے اللہ کی اللہ کی مشیت تو ہے کہ دنیا کے اندر اسلام بھی ہو کفر بھی ہو توحید ہو شرک بھی ہو ظلمت بھی ہو نور بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کفر پہ راضی نہیں بلا یرزا لیباد بات ای ایک مثال میں آپ کو دے دوں آپ میں سے ایک لڑکا شریر ہے میں نہیں چاہتا اس کو پڑھانا ادارہ ٹھیک ہے نا تو میری مشیت یہ ہوگی کہ شرارت کرے میری مشیت کا ہوگی ہاں تاکہ یہ شرارت کرے میں اس کی بڑی شرارت دیکھوں ڈنڈے مار کے مدرسے سے نکال دوں لیکن میں راضی ہوتا ہوں اس چیز پہ راضی ہوں تو داخلہ رہے اگر وہ رضا تو داخل ہے نا تو راضی تو میں ہوتا ڈنڈے سے نکال دیتا ہوں دیکھو رضا نہیں ہے لیکن مشیت ہے کیونکہ ہے شرارتی آدمی لیکن اس کی شرارت واضح نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ شرارت کرے اسی طرح بعض لوگ بد باطن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کو دوزاک میں ڈالنا تو اللہ کی مشیت سے وہ کرتے ہیں کیا گناہ دوزاک آخر اللہ نے دوزاک بنی کس لیے ہے ڈاکٹر ڈاک. تو خلاصہ ہے کیا ہے جی شرک کو مشیت سے سادے لیکن رضا نہیں ہے کہ مشرک اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ شریک کرتے ہم نہ ہمارے باپ دادا ٹھیک ہے نا اچھا اور نہ حرام کرتے ہم کسی چیز کو پہلا شرک اتقادی ہے یہ دوسرا شر کیا ہے پیلی نہ حرام کرتے کسی چیز کو شرک پہلی نہیں کزا نے کہا جواب شکوا شکوا نمبر نو تھا اب جواب شکوا ہے کہ اسی طرح جٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے کہا تھے پہلے تھے یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو آپ پر دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے دلیل دلیل ہے تو نکالو اس کو واسطے ہمارے نہیں اتباع کرتے تو مگر خیالی باتوں کی زن من خیالی باتوں کی اتقال کے اندر اور نہیں تو مگر اٹکل کی باتیں کر جو کس کے اندر تو جیسے میں پہلے ارض کر چکا ہوں اٹکل کی باتیں کیا باتیں کہ وہ کہتے ہیں بتی کے پیر صاحب جا رہے تھے کتی مری پڑی تھی کیا اور اس کے بچے ساتھ میو میو رہے تھے چیخ رہے تھے تو حضرت صاحب نے ٹھوکر لگائی کتی کا ہو گئی تھی اے, وہاں بھی نہیں مانتے کتی زندہ ہو گئی وہ کس علاقے میں زندہ ہوئی جانتے ہو سلا ایسے جھوٹ <laughs> اب علاقہ بتاؤ کہاں زندہ ہوئی کیا بات ہے ایسے یہی اٹکل کی باتیں کرتے ہیں آپ فرما دیجیے واسطے اللہ کے یہ دلیل کام ہے تمہارے پاس کیا ہے زن ہے اللہ کے ہاں کیا ہے دلیلیں ہیں میں نے ایک شیر بنایا تھا کسی زمانے میں بتو گرد میں پیشے قطعی پیشے دلیل نبوی پیشے قطعی پیشے حدیث نبوی ہرگز گز نو لے تو اے بنتی لوگو قرآن حدیث کے مقابلے میں تمہارا زنی قول آ, کام نہیں آتا کیونکہ ابتدا میں میں نے شاعری شروع کی فارسی سے اصل فارسی شاعر ہوں میں یہ اردو سرائے کی بات ہی شروع کیا ہے تو ابتدائی میرے شعر یہی تھے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے تو قول ضنی کام نہیں آ سکتا سمجھا جی اللہ کے لیے دلیل بالغ ہے کامل بس اگر چاہتا تو ہدایت دیتا تم سب کو لیکن اللہ چاہا خدا کی مشیت یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہیں حلومشا کو مطالبہ دلیل نقلی دلیل نقلی کا مطالبہ ہے آپ ہنوا دیجئے حاضر کرو تم اپنے گواہوں کو جو گواہی نے اس بات کی کہ بے شک اللہ نے حرام کیا اس کو کس کو وہی وہ اوب صاحبہ بحیرہ وسیلہ فائن شاہدو اگر گواہ لائیں تو گواہ لائیں گے سچے یا جھوٹے جھوٹے لائیں گے نا اللہ نے تو نہیں آرام کیا تو جھوٹے گواہوں کی تصدیق کی جاتی ہے پس اگر گواہ لائیں تو فلاں تشاد پس نہ تصدیق کا یہاں مانا یہ لکھو اگر گواہ لیں تو نہ تصدیق کر ساتھ ان کے اور نہ اتباع کر خیشات ان لوگوں کے جو جھٹلاتے ہماری آنگا اور جو نہیں مانتے آسات کو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کل تحری مات اللہ کا بیان آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کن چیزوں کا حرام کیا ہے تہری مات اللہ کا بیان لیکن جہاں ایک بات سوچنی کی ہے وہ لکھ لو یہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا آگے کہ یہ حرام ہیں تو لکھ لو نواہی میں سراہ جہاں نہیں ہوگی نا وہاں سراہتن حرمت ہوگی نہیں کہ جما نواہی نواہی میں سراہ تن پھر جس چیز سے روکا جائے گا وہ سراہتن حرام ہوگی یا نہیں نواہی میں سراہتن اور عوامر میں دلال تن عوامر میں دلال آتا. جس چیز کا حکم کیا جائے گا وہ چیز حرام ہوگی یا اس کی زد حرام ہوگی بھئی نماز قائم کرو تو نماز حرام ہے یا اس کی زد حرام ہے زد حرام ہے حلال چیز کھاؤ تو اس کی زد کیا ہے حرام ہے کیا اپنی طرف سے تحریم نہ کرو تو نواہی میں سراہ تن میں دلالات اب دیکھو آگے اللہ فرمائیے او پڑھتا ہوں میں اس چیز کو کہ حرام کی رب تمہارے ہی، تمہارے پاس یہ ہے کہ نہ شریک کرو ساتھ اللہ کے کسی چیز کو یہ نہیں ہے یا نہیں تو شرک کرنا کیا ہوا بل والد احسان تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا حرام ہے اس کی ضد کیا ہے, حرام ہے. ایسے میں بلا تک تلو اولاد حکم نہ قتل کرو اپنی اولاد کو یہ نہیں ہے نا تو قطرے اولاد حرام باجا بھوک کے بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مشرقین مکہ وہ بھی بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے آج کا لوگ بھی اپنی بھوک کی وجہ سے اولاد کو کیا قتل کرتے ہیں کیسے بھوک کی وجہ سے بو سے سمجھو کہتے ہیں وہ ملا کے پاس نہ بھیجو قرآن حدیث پڑھے گا بھوکھا مر جائے گا ہم بھوکے مر رہے ہیں آ? ہم تو اتنا خاص ہیں کہ گولی ہی کھاننی پڑتی آج میں کی آ? آ? اب دیکھو موٹے تازے لوگ ہیں بھوکے مر رہے ہیں بولی <laughs> کے بعد نہ بھیجو یہ بھوکا مر جائے گا سبحان اللہ بھوکے تم مرو اور خدا کرے بھوکے مرتے رہو <laughs> آ, ہم ہلوے کہتے رہ تم بھوکے مرتے رہ تو مولوی کے پاس نہ جانا بھوکھا مر جائے گا اس کو کیا بنانا ٹر بنانا کیا آ, ماش, تار, نش, تار. تار بنانا مولوی کے پاس نہ مہجنا. اب جو ٹر بنے گا وہ قتل ہو جائے گا یا نہیں وہ ڈاڑی رکھے گا ڈاڑی مڈا پچرونی ماں باپ کا بے فرمان نماز نہیں ہے یہ قتل ہو گیا یا نہیں آ, تو بھوک سے تم بچ رہے ہو اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہو اکبر الہ آبادی کہتا ہے فران کو کالج کی نہ سوجھی یوں قتل میں بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا فرون چندرا تھا پاگل تھا اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو کیا کر دیا قتل کر دیا اگر وہ کالج کھول دیتا تو خود قتل ہو جاتے اگر قتل کی بجائے کیا کالج کھول دیتا تو خود قتل ہو جاتے یہ لارڈ میں میکال خدیس نے ایسا نظام دیا ہے ہمیں کہ ہمارے بچے کالجوں میں قتل ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں قتل یا نہیں ہو رہے کالج قتل کر رہے ہیں ٹی وی قتل کر رہے ہیں یہ موبائل قتل کر رہے ہیں ایسا شیطان ہے کہ فرون بھی ایسے سبق ہے ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں حقیقت قتل ہو رہے ہیں اور نہ قتل کرو اولاد اپنی بوب سے ہم ہی رزق دیتے ہیں تم کو خاص ان کو اور نہ قریب جاؤ بے حیاں کے جو ظاہر ہیں اور جو بات ظاہر بے بےحیجی تمہارے سامنے ہیں اور نہ قتل کرو اس جان کو کہ حرام کیا اللہ نے مگر ساتھ حق کے ان سب چیزوں کا حکم کیا اللہ نے تم کو تم سمجھو اور نہ قریب جاؤ مال یتیم کے بھی حرام ہے مگر ساتھ اس طریقے کے اچھا ہے تجارت میں لگا دو یہاں تک کہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو پھر اس کے حوالے کر دو اور پورا کرو قیل میزان کو ساتھ انصاف کے اب یہ کیا ہے جی قیل میزان کو انصاف کے ساتھ پورا کوئی حرام ہے اس کا ضد کیا ہے حرام ہے لٹانا لال قلف افسان نئی تکلیف دیتے ہم کسی جیو کو مگر موافقتا کر مطلب یہ ہے کہ یہ آم دشوار نہیں کیا تمہارے اختیار میں کر سکتے ہو اور جب کہو تم تو عدل کی بات کرو تو اس کا زید کیا ہے ظلم بلو کا نذا قربا اگرچہ وہ رشتہ دار جس کے بارے میں بات کر رہے ہو رشتہ دار ہو پھر بھی ادر کے بات کرو اور اللہ کا وعدہ پورا کرو خلاف یہاں حرام ہے یہ چیزیں ہیں تاکیدی حکم کیا اللہ نے تم کو ساتھ ہے اس کے تم سمجھوار فرم برداری کی تاکی بے شک یہ دین سلا راستہ میرا سیدھا ہے کرو اس کی بلا تک تب اس بولا اس کا معنی لکھ تو اچھا ہے اور نہ چلو دوسری راہوں پہ سراط مستقیم پہ چلو بلا تبھی اس کو بولا نہ چلو دوسری راہوں پہ دوسری راہوں پہ نہ چلو سراط مستقیم کے علاوہ پتفرہ کا بھیک منصبی لے کر دے گی دوسری راہیں تم کو اللہ کی راہ سے دوسری راہوں پہ چلے نا تو اللہ کی راہ ختم پتفرہ کا کیا منع جدا کر دے گی یہ بابا ماضی کا سی گالی ہے ایک تا کو گرا دیا گیا ہے یہ منسوب ہے پا کے بعد انمقدر ہے سمجھے جی تفرہ سال میں نہ چلو دوسری راہوں پہ, پہ جدا کر دے گی یہ دوسری راہ تم کو اللہ دراز ہے ظال کو ہی اتباع ہے جس کی تاکید حکم ہے کہ تم تقوی وا اختیار کرو متقی بن جاؤ یہ بات سمجھ آئی ہے جی سما تہنا موسل کتاب یہ سمت تاکیب ذکری کے لیے ہے تاکیب ذکری اس لیے کہ پہلے جو آکام بیان ہو رہے تھے نا یہ حضور کی امت کو نہیں ہو رہے بیان اطالوۃ ماہر تو حضور کے بعد علیہ السلام کتاب ملی گا لہذا میں کیا کہہ رہا ہوں تاکہ ذکر میں پیچھے ہے تراقی زمانی نہیں کہ سمت تراقی زمانی کے لیے نہیں ہے کس کے لیے بس ذکر میں بعد زمانے میں پہلے ہے پھر سن لو یہ دلیل نکلی ہے علیہ السلام سن لو کہ دی ہم نے من سال کتاب تماما واسطے پورا کرنے نعمت کے یہ مانا لکھنا ہے جو لکھ لو کتاب کیوں دی واسطے پورا کرنے نعمت کے اوپر ان لوگوں کے جو نیک کار ہیں اللہ جی آسنا نیکوکار واسطے پورے کرنے نعمت کے اوپر ان لوگوں کے جو نیک کار ہیں اور یہ کتاب طورات تفصیل ہے ہر چیز کی بھائی کتاب طورات ہر چیز کی تفصیل ہو گئی جیسے بےروی صاحبان کہتے ہیں تو پھر یہودی سارے عالم الغیب بن جائیں تو ہر چیز سے مراد کیا ہے ضروریات دین اپنے وقت میں بخود اور کتاب طورات ہدایہ ہرے کے لیے رہنمائی سب کو کرتی تھی لیکن رحمت کس کے لیے تھی مومنین کے لیے تاکہ وہ ساتھ ملاقات ربی مان لائیں وہ کتابوں دلیل وحج بھی ہے صداقت قرآن بھی اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اتارا ہم نے اس کو با برکت ہے اتبا کرو اس کی تو اللہ سے ڈرتے رہو تک تم رحم کیے جاؤ انتقول کتاب حکمت ان کتاب, کتاب یہ کتاب ہم نے کیوں اتاری لے اللہ تقول انتقول اصل میں کیا ہے تاکہ کیا مت کے دن تم یہ نہ کہو کہ سوائے سے نہیں اتاری گئی تھی کتابیں اوپر دو طے کے ہم سے پہلے دو طے فک و نصارہ اور بے شک تھے ہم ان مقفہ من مسکلا بمن عنا بے شک تھے ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے خاطر یہ تمہارا عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے اوپر کتاب تو نازل نہ ہوئی ان پہ نازل ہوئی تھی ایک تو یہ یا یہ کہنے لگو کہ ہاں ہمارے اوپر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے اور کیا ہوتے فرم پردہ کہ تمہارے دونوں ازر ختم ہو گئے نہیں او اوت یا کہنے لگو کہ اگر نازل کی جاتی ہمارے پر کتاب ہو جاتی زیادہ ہدایت والے ان سے دونوں فریقوں سے فقط جا تم اب تمہارے دونوں ازور ختم آج گیا تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے ہدایت ہر ایک کے لیے رحمت کس کے لیے بمن اظلم و پس کون بڑا ظالم ہے اس سے جو جٹلاتے اللہ کی ایتوں کو اور روکتا ہے دوسروں کو اس سے ان قریب بدلہ دن کے ان لوگوں کو جو روکتے ہیں ہمارے ایتوں سے برے عذاب کا بس اب وہ اس کے روکتے ہیں حالیہ ضرور یہ زجر ہے یہ اب جو نہیں مانتے تو کیا قیامت کو مانیں گے قیامت کے منتظر ہیں لیکن جب قیامت خود آ جائے گی ایسمن یا طلوع شمس من المغرب ہوگا اس کے بعد توبہ اور ایمان قبول ہوگا نہیں ہوگا تو کہا اس چیز کے منتظر ہیں وہ تو, تو ایمان باس ہے نا جیسے پہلے تحقیق پڑ چکی ہو ز نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ آج یہ ان کے پاس فرشتے نیچے لکھ لو یعنی قیامت خود یعنی قیامت آ ایک بعض فرشتے یا آ جائے رب تیرا آ جائے رب تیرا اس کی تحقیق پہلے پڑھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی ارد گرد آؤں گے فرشتے ہوں گے سوائے بادل کے اندر یا آ جائیں بعض ایتے رب تیرے کی اس کے نیچے قرب قیامت لکھو وہ پہلے خود قیامت تھی اب قرب قیامت یا آ جائیں بعض ایتے رب تیرے کی جس دن کے آئے بھی باغ آئے تیراب تیرے کی یہ کون سی ہوگی نیچلی کولوئے شمس من المغرب جب سورج مغرب سے نکلے گا تو غور کرنا نہ کافر کا ایمان موت پر ہوگا نہ گناگار کی توبہ قبول ہوگی دونوں چیزیں نہیں ہوگی کافر اگر ایمان لائے نا تو وہ بھی موتبر نہیں ہوگی اور مسلمان ہے گناہ کرتا رہا وہ توبا کرو اس کی توبہ قبول نہیں دونوں چیزیں نہیں ہوگی جس دن آئے گی ہے رب تیرے کی تلوئی چلو رہے نہ نکھا دے گا نفس کو ایمان اس کا وہ نفس لم تک ان کے اس کی سفا ہے نفس ان کی وہ نفس کے ایمان نہیں لایا تھا پہلے سے آگے دیکھو جی او کا سا بات تو اس کا آس پڑے گا آم پہ عام پہ لم تکن داخل تھا نہیں تو وہی تکن کس پہ داخل ہوگا اور تکن کا سبر یا نہ کسب کیا تھا اپنے ایمان کے اندر خیر کا یا ایمان تو تھا اس میں لگن خیر کا کسم نہیں کیا گناگار تھا تو اس کے بعد عبارت معذوف ہے فلا تن فوہا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی گناہوں سے یہ سمجھ آ گیا ہے اور لم تکون کاسا سب یا قسم نہیں کیا تھا اپنے ایمان کے اندر خیر کا مومن آیا لیکن نیکیئے نہیں تو فلاں مقدر ہے آپ فرمادی انتظار کو رن کرنے والے ان اندینہ فرق الدین شکوا نمبر دس بے شک جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا اپنے دین کو جیسے یہود و نصارہ کے بہتر پھر کے بن گئے ٹکڑے ٹکڑے کے اپنے دین کو اور بن گئے مختلف گروہ نہیں تو ان سے کسی چیز کے اندر سوائے اس نے حکم ان کا معاملہ اللہ کی طرف سے ان کا معاملہ اللہ کے آہیں ہے پھر خبر دینے ان کو ساتھ اس چیز کے کرتے تھے اللہ بتلائے گا کہ کیا کام کرتے تھے تاکہ عذاب دیا جائے میرے عزیز مانا تو یہی ہے جو میں نے کیا ہے کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیا مختلف فرقے بن گئے لیکن اشارہ تو نس ابارہ تو نس دلالت نس ہوئی ہے لیکن اشارہ تو نس کے ذریعے شیعہ کی تردید ہو رہی ہے اس کی تو میں حوالہ لکھواتا ہوں پھر اس لحاظ ہاں سے مانا ہوگا پھر شخص جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کے اپنے دین کو اور بن گئے شیعہ کیا؟ نہیں تو ان میں سے کسی کھاتے کے اندر اوپر حاشا لے کھلو جی الشارہ تو الشارہ تو الا فیرا کروافظ یہ اشارہ تو اللہ الارہ تو الا فیرا کروافظ اللہ زینا یوسمون شیعہ اللہ تفسیر مظہری جلد نمبر تین صفا تین سو اکیالیس بھائی اشارہ تو نت کی بہن دلیل دے یا نہیں ایسے نہ کہو کہ اپنی طرف سے کہہ من جا دلحسنا دستور خداوندی جو شخص لے آتا ہے ایک نیکی کو اس کے لیے دخ بھی سنی ہوگی وہ جا بھی سیاح اور جو شخص برائی لاتا ہے پس نہ بدلہ دیا جائے گا مگر مثل کی جائے مسلسل برائی کا بدلہ کیا ایک نیکی کا بدلہ دس برائی کا بدلہ کیا لیکن اور فرمائیے ایک آدمی کو ارادہ ہوتا ہے برائی کا برائی کا لیکن پھر باز آ جاتا ہے لاحول پڑتا ہے باز آ جاتا ہے تو اب برائی کی بجائے کیا لکھی جائے گی خود نیک کی لکھی جائے گی اللہ کا اتنا کرم ہے برائی کرو گے تو پھر ایک برائی لکھی جائے گی لیکن نیک کی تو ارادہ سے لکھی جاتی ہے کل اندا نی ربیلا شراۃ مستقیم سورت کے اختتام پہ تین اعلانات ہیں کتنی جی تین اعلان اعلان نمبر ایک آپ فرما دیجئے بے شک میں راہنمائی کی میرے رب نے سیرا مستقیم کی میری تو سیرا مستقیم کیا ہے دین ان کیا ما اس کو بدل بناؤ مقبر سے تو سرات مستقیم لفظاً مجرور ہے لیکن محلن کیا ہے منصوب ہے نا حدانی کا دوسرا مقبول ہے اس لیے دین ان کیا من منصوب ہے سیرا مستقیم دین مضبوط ہے یعنی ملاتے مل ابراہیمی ہے وہ یا منصوبہ اختصاص یا منصوبہ مداح وہ ابراہیم کے حنیف تھے نہ تھے مشرقین سے قول انہ صلاح تھی. اعلان نمبر کتنی کی دو آپ فرما دیجئے بے شک نماز میری قربانی میری زندگی میری موت میری اللہ کے لیے ہے جو کر العالمین ہے نہیں کوئی شریک واسطے اس کے اور ساتھ اس کے میں حکم کیا گیا ہوں اور میں پہلا پہلا فرما بردار ہوں. اللہ ہوں اب ابغی اعلان بار کتنی جی؟ آپ فرما دیجئے کیا غیر اللہ کو تلاش کروں میں رب میرا رب فقط اللہ ہے غیر اللہ میرا رب نہیں بن سکتا اور وہ اللہ رب ہے ہر چیز کا بلا تک سے وہ کل نفس تخویف اخروی اور نہیں کسب کرتا ہر نفس مگر یہ اب اس کے اوپر ببال ہوتا ہے دوسرا اس کا بوجھ رہے گا ولید بن مغیرہ کا خیال ہوا کہ میں اسلام لاؤں اس نے ایک دوست کو کہا کہا اس کے دوست نے اسلام نہ لا اس نے کہا یا میں ڈرتا ہوں اس نے کہا تیرا گناہ میں اپنے جی لاتا ہوں تیرا بوجھ میں اٹھاؤں گا اٹھا سکتا ہے یہی طرح نہیں کسٹ کرتا ہر نرس مگر اس کے جی ہوتا ہے نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے گا پھر اپنے رب کی طرح لوٹنے تمہارا خبر دے گا تم کو ساتھ کر کے باہ وسکر انعامات تسکیر انعامات بھی ہے اور ترجیح بھی ہے کوئی وہ ذات ہے جس نے کیا تم کو با اختیار زمین کے اندر ایک خلائف کا معنی کیا کرو گے خلیفے کی بجے با اختیار بھائی زمین کے اندر تم باعث چار نہیں اور زمین کے اندر چلو پھرو جہاں چاہو تم باعث نہیں اس کو لکھو تماسل ہم سارے انسان زمین میں باعث چار ہیں یہ کیا ہے تماسل معنی برابر ہم سب برابر ہیں اس میں زمین کے اندر ہم باعث چار ہیں اس میں ہم سب کیا ہیں برابر ہیں یہ تماسل ہے وافا باز اور بلند کیا باز تمہارے کو اوپر بعض کے درجوں کے اندر ٹھیک ہے جی درجے ایک دوسرے سے نیچے اونچے ہیں اس میں تماشولہ یا ہے ہاں زمین میں باختار ہیں رہنے میں یہ کیا ہے تماش درجات کے اندر کیا ہے ہے ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں لے یا بلوا قوم تاکہ آزمائے تم کو بیچ اس کے دیا تم کو غنی کو فقر کے اندر بے شک رابطہ عذاب لینے والا ہے پہلے میں نے ترغیب لکھائی تھی اب کیا ہے ترغیب رابطہ عذاب لینے والا ہے بھائی وَا نفور و رحیم پھر بھی ترغیب آ گئی ہے دوسری دفعہ اور بے شک بخشنے والا ہے مہربان ہے الحمد للہ اللہ علیہ وسلم شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں در سے قرآن در سے حدیث اور اصلاحی مواد خالق و کلو شہید ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں